سر حدید حدید لوہے کو کہتے ہیں اس میں اللہ تعالی کی نعمت لوہے کا ذکر ہے قرآن کا مجزہ تو دیکھیں جس چیز کی اہمیت آج سے چودہ سو سال قبل بیان کی گئی ہے عقلی تقاضا تو یہ تھا کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس چیز کی اہمیت کم ہوتی جائے کیونکہ سائنس جب ترقی کر رہی ہے تو نئی چیزیں اس کی جگہ لے لیتی ہیں مگر قرآن کا موزہ دیکھیں چودہ سو سال پہلے جس لوہے کی اہمیت کو بیان کیا گیا دن بدن اس کی اہمیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور آج دنیا کی ہر چیز میں لوہے کا استعمال چاہے وہ اسٹیل کی شکل میں ہو چاہے وہ کسی اور شکل میں ہو اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے مگر افسوس کی بات ہے کہ جس قدر سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے اللہ کی قدرت کی نشانی اور معدنیات کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے لیکن ڈینس ہم اتنے دور ہیں کہ اسی قدر اللہ رب العالمین کی عظمتیں ہمارے دلوں سے کم ہوتی جا رہی ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نور قرآن سے ایسے منور ہوں کہ جب سائنس میں غور کریں تو ہماری عقل یہاں تک نہ پہنچے کہ بیج بوتے ہیں تو بیج سے پودا نکلتا ہے بلکہ ہماری عقل آگے تک پہنچے یہ بیج کس نے پیدا کیا اس زمین میں طاقت کس نے پیدا کی ہر بیج سے تو پودا نہیں نکلتا اس پودے کو پیدا کرنے والا جو رب العالمین ہے اس کی قدرت اور اس کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے اور ہم رب العالمین کے خوف سے ایسے مزین ہو جائیں کہ گناہ کرتے وقت ہمارا رواں رواں کاپنے کا لگے اور گناہوں سے ہم بچ جائیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے یہ مدنی صورت ہے سر حدیب مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اس سے مراد یہ کہ ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے 57 ہے نزول کے اعتبار سے 94 تو جو یہاں پر نزول کا نمبر لکھا ہے 94 اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ آخری دور میں نازل ہوئی ہے کیونکہ قرآن پاکی کی صورتیں ایک سو چودہ ہیں اس میں انتیس آئے ہیں اور چار رکو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا پاکی ہے لاہی اللہ کے لیے معافی سماواتی ورد جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کی پاکی بیان کر رہے ہیں وہیز الحکیم اور وہی غالب حکمت والا ہے لہو ملک سماوات اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے وہی زندہ کرنے والا وہی موت دینے والا ہے وہ اعلیٰ کل شین قدیر اور وہی ہر چاہت پر قادر ہے اللہ کی قدرت کا ذکر ہے هو والآخر وہی اول و آخر ہے یعنی وہی ہمیشہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ ہمیشہ رہے گا والظاہر والباطن وہی ظاہر و باطن ہے ہر چیز میں اسی کی قدرت کا جلوہ ہے وہ ہوا بالکل شعین اور وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے ہُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وہی جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا فِي سِتَّتِ اَيَّامِ چھے دنوں میں پیدا کیا ثُمَّ اسْتَوَا عَلِ الْأَرْشِ پھر آرش پر استیوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے یَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اللہ تعالی اسے جانتا ہے کتنا پانی زمین میں جا رہا ہے کتنی مادنیاں زمین میں ہیں کتنے بیج زمین میں جا رہے ہیں کتنے مردے زمین میں جا رہے ہیں اور کون کون سے مردوں کے اجزاء کون کون سے زمین میں مل رہے ہیں وما یا خروج اور جو چیزیں زمین سے نکلتی ہیں وہ پیداوار ہے معدنیات ہے سب کو اللہ جانتا ہے سمائی اور جو آسمان سے اترتا ہے یعنی پانی کو رحمتوں کو رزق کو برکتوں کو وہ جانتا ہے پما یا رجوفی اور جو آسمان میں چڑھتے ہیں چاہے وہ فرشتے ہوں چاہے نیک آمال ہوں سب کو اللہ تعالی جانتا ہے وہ ہوا ماکم این ماک تم تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے اللہ دیکھ رہا ہے اس سے تم شرم کرو خوف کرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تمہارے تمام کاموں کو دیکھنے والا ہے ختم قادریا کہ ایک وظیفہ ہے مگر باہر شریعت مسجد میں جس انداز میں اس کا ختم شریف ہوتا ہے یہ وظیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ اصلاح کا ذریعہ بھی ہے الحمد للہ سینکڑوں بھائیوں اور بہنوں کی زندگی میں ختم قادری کی سے انقلاب آیا وہاں جہاں یا باقی انت الباقی کا ذکر ہوتا ہے تو دنیا فانی ہے دنیا کی محبت سے ہمیں دور بھاگنا ہے اس کا درس دیا جاتا ہے یا کافی انتل کافی کا جب ذکر ہوتا ہے تو اس بات کا درس ہوتا ہے کہ جب اللہ ہمارے لیے کافی ہے تو ہم جھوٹ بول کر روزی کیوں کمائیں ہم گناہ کیوں کریں اسی طرح جب ختم قادری شریف کے بعد اللہ تعالی کے مبارک ناموں کا ورد ہوتا ہے تو وہ روحانی منظر ہوتا ہے جسے ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے اور پھر آخر میں ہم یہ ذکر کرتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے اللہ دیکھ رہا ہے جب یہ ذکر ہوتا ہے تو یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ جب اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ اعمال اختیار کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے تو پورے ہفتے یہ روحانی یو سمجھیے کرنٹ ہے کہ بندے کو پورے ہفتے ایک پاکیزہ سوچ دیتا ہے آپ سے ہو سکے تو آپ بھی پابندی سے آئیں ہر ہفتے کو دوپہر ڈھائی بجے سے لے کر پانچ بجے تک قادری اون شہزادہ الون میں خواتین کے لیے ختم قادری شریف ہوتا ہے اور ہر اتوار کو اثر تمغرت باہر شریعت مسجد میں مرد حضرات کے لیے ختم قادری شریف ہوتا ہے وہ ہوا معم تم تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے وہ لاہور اور اللہ تمہارے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے لہو ملک السماوات ارد اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے وہ امور اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں یعنی تمام معاملات کا حقیقی اختیار تو صرف اللہ کو ہے بندہ چاہے کتنے ہی ہاتھ پاؤں مار لے وہ تقدیر کے سامنے اور اللہ کے فیصلوں کے سامنے کئی مواقع پر وہ محسوس کرتا ہے کہ ہر وہ چیز جو میں چاہوں وہ مجھے مل جائے ایسا نہیں ہوتا تو جب انسان جانتا ہے کہ میری چاہت اللہ تعالی کی چاہت اور اس کی مرضی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تو پھر وہ, وہ چاہے جو رب چاہتا ہے وہ کام کرے جس میں رب کی رضا ہے من کان لہ فکان لاہو جو اللہ کا ہو جائے گا اللہ اس کا ہو جائے گا اور جس کا اللہ ہو جائے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے رب العالمین ہمیں گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہوئے نیک اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق قطع فرمائے نہاری رات کو دن کے حصے ملاتا ہے وہ یوں جو نہار پل اور دن کو رات کے حصے ملاتا ہے وہ عالی موم مزاطور اور وہ دلوں کی بات جانتا ہے آمین و بلا و ہی ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر ان فکو مما جال کم مستق اور اس مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو جس مال کا اللہ نے تمہیں مالک بنایا اس مال میں تم گزرے ہوئے لوگوں کے وارث ہو یعنی دنیا میں جو پہلے لوگ تھے وہ اس دنیا کے مالک تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالی نے یہ دنیا تمہیں عطا فرمائی اب تم بھی اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو اللہ تبارک کو وطہ نے تمہیں وارث بنایا ہے نائب بنایا ہے تو اس دنیا سے جانے سے پہلے پہلے تم یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو فلین آمن من پس وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے وہ ان فکو اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا لہم اجر کبیر ان کے لیے بڑا عجر ہے وما لکم لاتو مینون بلا <بِاللَّه> اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے والرسول يدعوكم کم لتو مینو بیکم حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلاتے ہیں تمہیں دعوت دیتے ہیں تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ و قد ان انکم تم مینا حالانکہ اس اللہ نے تم سے پکا وعدہ لیا اگر تم یقین کرنے والے ہو تو اس بات پر یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواہ میں تمہاری روحوں کو جمع کیا اور تمہاری روحوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہارا رب ہوں تم میرا ہی کہنا مانو گے مگر دنیا میں آ کر تم اس عہد اور پیمان سے پیچھے ہٹ گئے وہ رب العالمین جو اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر روشن واضح آیتوں کو نازل فرماتا ہے یہ قرآن کی آیتیں کیوں نازل کی جاتی ہیں جم مینومات نور تاکہ اللہ تعالی تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے کہ قرآن کی آیتیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جانے والی ہیں وہ ان اللہ بکم لرعف رحیم اور بے شک اللہ تعالی تم پر ضرور شفقت فرمانے والا مہربان ہے رعوف رحیم ہے ان آیات میں ایمان لانے کا ذکر کیا گیا کہ ایمان لاؤ اللہ کی راہ میں خرچ کرو پھر ایمان لانے والوں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے کبیر بڑے اجر کی انہیں بشارت سنائی گئی پھر یہ فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ ول وسلم جب واضح اور روشن معجزات دکھا کر تمہیں ایمان کے طرف بلا رہے ہیں پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا گیا اس کی شان بیان کی گئی کہ اس کے قرب سے اور قرآن کی آیات پر غور کرنے سے انسان اندھیروں سے نکل کر نور کی طرف جاتا ہے اللہ رب العالمین ہمیں بھی قرآن پاک کا نور عطا فرما ہے وما أَلَّا اللہ تن سَبِيلِ اللَّهِ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کیوں نہیں کرتے مال اس نے دیا وہ تمہارے مال کا محتاج نہیں اور تم جانتے ہو کہ اسے تمہاری حاجت نہیں پھر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا جو مطالبہ ہے یقیناً تمہارے بھلے کے لیے ہے اور جب تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے تو جتنا دو گے اس سے زیادہ دنیا میں بھی دیا جائے گا آفات والی یاد مصیبتوں سے پریشانیوں سے بچو گے تو جب ہر لحاظ سے تمہارا فائدہ ہے کہ ثواب بھی ملے گا جتنا مال دو گے اس سے زیادہ دنیا میں بھی ملے گا پھر بھی تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کیوں نہیں کرتے ولی اللہ سماوات اور اللہ کی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے لا یس کبی من کم من ان فو من قبل و قوتل تم میں وہ لوگ برابر نہیں کہ جنہوں نے مکے کی فتح سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور انہوں نے جہاد کیا وہ اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے دونوں برابر نہیں ہیں حالانکہ دونوں صحابہ ہیں لیکن درجات میں بہت بڑا فرق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لانا ایک بہت مشکل امر تھا اور وہ اسلام کو بنیاد بیس فراہم کرنا تھا تو صحابہ کرام نے فتح مکہ سے پہلے اپنے خون مبارک سے اس اسلام کی آبیاری کی جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور مسلمانوں کو واضح غلبہ مل گیا اب جو ایمان لائے ان کا ایمان لانا بھی بہت بڑی سعادت ہے مگر وہ ثواب وہ برکتیں وہ نہ پا سکے جو مکہ مکرمہ کی فتح سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا الاک اعظم درا من مین انفقوا من بعد وقاتلوا یہ وہی لوگ ہیں جن کو کئی درجے عظمت حاصل ہے بلندی حاصل ہے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے مکے کی فتح کے بعد اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور انہوں نے جہاد کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مثال اس طرح فرمائی کہ مکہ مکرمہ کی فتح سے پہلے ایمان لانے والے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور مال خرچ کرنے والوں کا اس قدر درجہ بلند ہے مکہ مکرمہ کی فتح کے بعد ایمان لانے والے اگر عہد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دیں اور وہ پہلے ایمان لانے والے چند مٹھیاں جو کی دیں تو ثواب میں انہیں زیادہ ثواب ملے گا جنہوں نے چند مٹھیاں جو کی دیں کیونکہ یہ مکئی مکرمہ کی فتح سے پہلے ایمان لائیں ان کا درجہ اس قدر بلند ہے اب آپ سوچیں کہ جب ان کا درجہ اس قدر بلند ہے تو پھر اس کے بعد یعنی صحابہ کے بعد جو تابعین ہیں ان کے مقابلے میں صحابہ کا درجہ کس قدر بلند ہوگا اور پھر اس طرح آپ سوچتے رہیں اور اس زمانے میں آ جائیں تو اس زمانے کے اگر سارے لوگ مل کر ساری دنیا کی دولتیں اللہ کی راہ میں دے دی تو کسی صحابی نے ایک خجور اللہ کی راہ میں دی ہو تو ساری دنیا کی دولت اللہ کی راہ میں دینے سے بھی اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا اس صحابی رسول کو ایک کھجور اللہ کی راہ میں دینے سے ثواب ملے گا تو جب صحابہ کا مقام اس قدر بلند و بالا ہے تو کس قدر بد نصیب ہے وہ شخص کہ جو اسلام کے محسنین ہیں جنہیں اسلام نے اس قدر بلند درجہ طا فرمایا وہ ان کے بارے میں کلام کرے ان پر اعتراضات کرے انہیں برا کہے میں ذالق ان کی توہین کرے اور پھر اپنے آپ کو وہ مسلمان بھی سمجھے اور اس قرآن پر ایمان بھی رکھے تو اسے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ جس قرآن نے حضور پر ایمان لانے والوں کی تعریف میان کی اس میں صحابہ بھی ہیں اور اہل بیتے اتہار بھی ہیں تو ان کی شان میں بے ادبی کرنے والا در حقیقت قرآن کو سمجھا نہیں ہے وہ عظیم اسلام کے محسن ہیں جنہوں نے اپنی جان اپنا مال سب کچھ اسلام کے لیے قربان کیا قیامت تک لوگ جتنی نیکیاں کرتے رہیں گے سب کا ثواب صاحبۂ کرام کو ملتا رہے گا اس لیے کہ صاحبہ کرام نے ہی قرآن کو آگے پہنچایا اور احادی سے طیبہ پہنچائیں اور صحابہ جتنے نیک اعمال کرتے ہیں انہوں نے جو کچھ نیک امال کیے ان تمام نیک اعمال کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم کی بارگاہ میں ہے اس لیے کہ حضور کی دعوت پر انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی کے مقام و مرتبے کے برابر کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا چاہے وہ کتنی ہی عبادت کریں نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم اور پھر حضور کے صدقے میں صحابہ طابعین تاب تابعین اے میں مشتحدین اولی کاملین ان کا مقام دن بدن بلندی کی طرف مائل ہے ہر لمحے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں مثلا جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے جب تک لوگ ہدایت پر عمل کرتے رہیں گے تو جن لوگوں نے ہدایت کے لیے قربانیاں دی ہیں اسلام ہم تک پہنچایا ہے ان کے نامہ اعمال میں سواب ملتا رہے گا سواب پہنچتا رہے گا اس سے یہ بات بھی ہم سمجھ گئے کہ آج اگر ہم اسلام کے لیے قربانیاں دیں دی اور اسلام کی آبیاری اپنی جان سے کریں اپنے مال سے کریں اپنے وقت سے کریں تو رہتی دنیا تک اسلام باقی رہے گا اور ہماری دعوت دینے سے یہ قرآن کا نور جب تک پھیلتا رہے گا ان شاء اللہ از وجل جب تک لوگ نمازی بنتے رہیں گے ہم نے اگر دس افراد کو نمازی بنایا اور انہیں تبلیغ دین پر لگا دیا قرآن کے نور کو عام کرنے پر لگا دیا تو وہ دس افراد سو افراد کو قرآن کے نور کی طرف لے آتے ہیں پھر وہ سو افراد ایک ہزار کو لے آتے ہیں تو جب تک شمع سے شمع جلتی رہے گی یہ دعوت دینے والے کو ان اللہ وجل ثواب ملتا رہے گا تو تبلیغ دین یہ ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے قرآن کے نور کو عام کرنا ایک ایسی تجارت ہے جس میں کتنا نفع ہوگا ہمیں اندازہ نہیں ہے یہ ہر لمحے اس کے نفے میں اضافہ ہوتا جاتا ہے صحابہ کرم کی دو کیٹیگریز بیان ہوئی دو گروہ ہیں مکہ مکرمہ کی فتح سے پہلے ایمان لائے فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ کل حسنا تمام صحابہ کرام سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرما لیا جب اللہ تعالی تمام صحابہ کرام سے بھلائی کا وعدہ فرما لے پھر اگر کوئی ان کے افعال پر اعتراض کرے تو در حقیقت وہ خود اپنے آپ کو جہنم میں لے جا رہا ہے خبیر اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درودن پڑے اللہ